جاب سہ جاب سے بھش سے تب تھی بھولے جبھی نی جو آ کے سے تب تھی بھولے سے تب بیٹھے چھولی جس سے تک جی سوری جبھی نے چھولی جو کے دش سے تک جی سوری نے سنی جی کھولی جو ماں کے شنی خود کو پتن میں پایا خود کو بیٹھے جی میرے سولی جما کے درش سے تنگ تھی سولی جبھی تکتیبی بس تک تھی بھول جبھی میں جبھی نے لی کے بچے سے, سے, سے تک جی جب دیکھے دی بامتے دیکھے چاہے جینے کھولے جوہاں کے دشی تب تھی بھول جبھی میں ہے تب تھی بھول جبھی میں تب تھی